غزۂ خندہ کو احزاب شوال پانچ ہجری جمہور ایمہ مغازی کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ غزوہ پانچ ہجری میں ہوا اس غزوے کا باعث اور سبب یہ ہوا کہ بنو نغیر کی جلاوطنی کے بعد ہوئی ابن اختب مکہ گیا اور قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور جنگ پر آمادہ کیا اور کینانا بن ربیع نے جا کر بنی غطفان کو آپ کے مقابلے کے لیے تیار کیا اور ان کو یہ تمہ دی کہ خیبر کے نخلستانوں میں جس قدر کھجورے آئیں گی ہر سال اس کا نصف حصہ ہم تم کو دیا کریں گے یہ سن کر اوینہ بن حسن فزاری تیار ہو گیا قریش پہلے ہی سے تیار تھے اس طرح ابو سفیان دس ہزار آدمیوں کی جمعیت لے کر مسلمانوں کے استیصال اور فنا کر ڈالنے کے ارادے سے مدینے کی طرف روانہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی روانگی کی خبر پہنچی تو صحابہ سے مشورہ فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ خندق میں محفوظ رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے کھلے میدان میں مقابلہ مناسب نہیں سب نے اس رائے کو پسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی حدود قائم فرمائے اور خط کھینچ کر دس دس آدمیوں پر دس دس گز زمین تقسیم فرمائی ابن ساد فرماتے ہیں کہ چھ دن میں خندقیں کھودنے سے فارغ ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہوئے اور اول خود دست مبارک سے کدال زمین پر ماری اور یہ کلمات زبان مبارک پر تھے بسم اللہ وبی بدینہ ولو عبدنا غیرہ شقینا حبذا حب بذا رب و حب دینا۔ یعنی بسم اللہ اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں مبادہ اگر اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں تو بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ کیا ہی اچھا رب ہے اور اس کا دین کیا ہی اچھا دین ہے جاڑوں کا موسم تھا سرد ہوائیں چل رہی تھیں کئی کئی دن کا فاقہ تھا مگر حضرات مہاجرین اور انصار نہایت ذوق کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھے بٹی اٹھا اٹھا کر لاتے اور یہ پڑھتے جاتے نح الدینہ با یا علی الجہادی با بقینہ ابدا یعنی ہم ہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیت کی ہے اور آپ کے واسطے سے اپنی جانوں کو خدا کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں جب تک جان میں جان ہے کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں یہ ارشاد فرماتے اللہ عیش اللہ عیش الاخرہ فقف للانصار والمہاجرہ اے اللہ بے شک زندگی تو حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے بس انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما اور کبھی فرماتے اللہ خیر اللہ خیر العر فبارک فلانصاری الانصار المہاجر یعنی اے اللہ بے شک حقیقی خیر اور بھلائی آخرت ہی کی خیر اور بھلائی ہے بس برکت انصار اور مہاجرین میں براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ خندق کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنب سے نفیس مٹی ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے یہاں تک کہ شکل مبارک گرد آلود ہو گیا اور یہ کہتے جاتے تھے ولّہ لول اللّہ محتدینہ وَلَا تصدقنہ وَلَا صینہ فنزلََََََََََََ سكینت عَلَيْنَا وسبت الْأَقْدَامَ اللہ قينہ اََلا قدب و علینہ ادا ارادو فطناطََ عبینہ یعنی خدا کی قسم اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے اے اللہ ہم پر سکون اور اطمینان نازل فرما اور لڑائی کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ ان لوگوں نے ہم پر بڑا ظلم کیا یہ جب کبھی ہم کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو ہم کبھی اس کو قبول نہیں کرتے اور ابینہ ابینہ با آواز بلند بار بار فرماتے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ کھوتے کھوتے ایک سخت چٹان آ گئی ہم نے آپ سے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھہرو میں خود اترتا ہوں آپ نے جب پہلی بار بسم اللہ کہہ کر کدال ماری تو وہ چٹان ایک تہائی ٹوٹ گئی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھ کو ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں خدا کی قسم شام کے سرخ محلوں کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار کدال ماری تو دوسرا تہائی ٹکڑا ٹوٹ کر گرا آپ نے فرمایا اللہ اکبر فارث کی کنجیاں مجھ کو عطا ہوئیں خدا کی قسم مدائن کے قصر ابیز کو اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تیسری بار آپ نے بسم اللہ کہہ کر قدال ماری تو بقیہ چٹان بھی ٹوٹ گئی آپ نے فرمایا اللہ اکبر یمن کی کنجیاں مجھ کو آتا ہوئیں خدا کی قسم صنا کے دروازوں کو میں اپنی آنکھوں سے اس جگہ کھڑا دیکھ رہا ہوں اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی بار کدال مارنے سے ایک بجلی چمکی جس سے شام کے محل روشن ہو گئے آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی تکبیر کہی اور یہ رشاط فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ کو خبر دی ہے کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی فائدہ جلیلہ خندق کھودنا یہ طریقہ عرب کا نہ تھا بلکہ فارس کا تھا شاہان فارس میں سے سب سے پہلے منوچہر بن عبیرج بن افریدون نے خندقیں کھود کر جنگ کرنے کا طریقہ ایجاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے اس طریق کو اختیار فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں کفار کے طریقہ جنگ کو اختیار کرنا درست ہے اور الاذا کفار کے ایجاد کردہ آلات حرب کا استعمال بھی درست ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف میں منجنیق کا استعمال فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاصرہ دستر میں ابو موسا عشری کو منجنیق قائم کرنے کا حکم دیا اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب اسکدریہ کا محاصرہ کیا تو منجنیق کا استعمال کیا اور اعلیٰ تعلیٰ زہر آلود تیر اور تلواروں کا استعمال بھی درست ہے لیکن تدخین کا استعمال صرف اس وقت جائز ہے کہ جب دشمنوں کے زیر کرنے کی کوئی اور صورت باقی نہ رہے بلا شدید ضرورت اور مجبوری کے تدخین کا استعمال جائز نہیں وقال تعالی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ لِبَاقِ الْقَيْلِ تُوْجِبُونَ لِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّةٍ اور مہیا کرو کافروں کے مقابلے کے لیے جو قوت بھی مہیا کر سکتے ہو اور گھوڑے بھی پالو تاکہ تم اس قوت و شوکت سے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کر سکو معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے اللہ کے دشمن مرعوب اور اللہ کے دین کی عزت اور شوکت قائم ہو ضروری تمبی کتاب و سنت اور شریعت کسی سناتی اور حرفتی ترقی کو منع نہیں کرتی بلکہ ہر اس صنعت اور حرفت کو جس سے ملک کو ترقی ہو فرض عالل کفایہ قرار دیتی ہے جیسا کہ تمام فقہ کرام کا اجماع ہے مسلمان خندقین کھود کے فارغ ہوئے کہ قریش دس ہزار آدمیوں کا لشکر جرار لے کر مدینہ پہنچے اور احد کے قریب پڑاؤ ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین ہزار مسلمانوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لے کر مقابلے کے لیے کوہ سلا کے قریب جا کر ٹھہرے خندق مابین فریقین کے حائل تھیں عورتوں اور بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ ہو جانے کا حکم دیا یہود بنی قریضہ اس وقت تک الگ تھے لیکن ہوئے بن اختب سردار بن الغیر نے ان کو اپنے ساتھ ملا لینے کی پوری کوشش کی یہاں تک کہ وہ خود کاب بن اسد سردار بنی قریضہ کے پاس گیا جو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا کاب نے کھئی کو آتے دیکھ کر قلعے کا دروازہ بند کر لیا کئی نے آواز دی کہ دروازہ کھولو کاب نے کہا افسوس ہوئی بلا شبہ تو منخوص آدمی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا ہوں میں اب اس عہد کو نہ توڑوں گا کیونکہ میں نے محمد سے سوائے سچائی اور افائے عہد کے کچھ نہیں دیکھا اور یہی نے کہا کہ میں تمہارے لیے دائمی عزت کا سامان لایا ہوں قریش اور غطفان کی فوجوں کو لا کر میں نے یہاں اتارا ہے ہم سب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک محمد اور ان کے ساتھیوں کا استیصال اور قلع کماں نہ کر دیں گے اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہ ٹلیں گے کعب نے کہا خدا کی قسم تو ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی لے کر آیا ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی عہد نہ توڑوں گا میں نے ان سے سوائے سچائی اور ایفائے عہد کے کچھ نہیں دیکھا حجی برابر اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ اس کو عہد چکنی پر آمادہ کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو سات بن معاذ اور سات بن عبادہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کو تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا اور یہ حکم دیا کہ اگر یہ خبر صحیح نکلے تو وہاں سے واپس آ کر اس خبر کو ایسے مبہم الفاظ میں بیان کرنا کہ لوگ سمجھ نہ سکیں اور اگر غلط ہو تو پھر اعلی اعلان بیان کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں یہ لوگ کاب بن اسد کے پاس گئے اور اس کو معاہدہ یاد دلایا کاب نے کہا کیسا معاہدہ اور کون محمد میرا ان سے کوئی معاہدہ نہیں جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا عزل قوار راہ یعنی جس طرح قبیلہ عزل اور قارہ نے اصحاب رضی یعنی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غدر کیا اسی طرح انہوں نے بھی غداری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی غداری اور بدحدی سے صدمہ ہوا کافروں نے ہر طرف سے مسلمانوں کا محاصرہ کر لیا باہر کے دشمنوں کا ٹڈی دل سامنے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اندرونی دشمن یعنی قریضہ بھی ان کے ساتھ مل گئے ہر شخص مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا الغرض مسلمانوں کے لیے آجب پریشانی کا وقت تھا جاڑوں کی راتیں تھیں اور کئی کئی دن کا فاقہ تھا حق جلل شانوہ نے سورہ احزاب میں اس مارکے کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے اِذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ یعنی یاد کرو اس وقت کو کہ جب دشمن تمہارے سر پر آ پہنچے اوپر کی جانب سے بھی اور نیچے کی جانب سے بھی اور نگاہیں کھیرا ہو گئیں اور کلج منہ کو آنے لگے اور خدا کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس جگہ اہل ایمان آزمائے گئے اور خوب ہلائے گئے یہ وقت ابتلا اور آزمائش کا تھا ابتلا کی کسوٹی پر نفاق اور اخلاص کو کسا جا رہا تھا اس کسوٹی نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا چنانچہ منافقین نے خلے اور بہانے شروع کیے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے گھر پس دیوان ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں بچوں اور عورتوں کی حفاظت ضروری ہے اس لیے اجازت چاہتے ہیں یعنی منافقین یہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر خالی ہیں اور حالانکہ وہ خالی نہیں محض بھاگنا چاہتے ہیں اس لیے یہ قیلے بہانے کر رہے ہیں اور مسلمان جن کے قلوب اخلاص اور ایقان سے لبریز تھے ان کی یہ حالت ہوئی جو حق جل شانہ نے بیان فرمائی ولم ما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا اور اہل ایمان نے جب کافروں کی فوجیں دیکھیں تو بے ساختہ یہ کہا یہ کہ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے اور اس سے ان کی یقین اور اطاعت میں اور زیادتی ہو گئی غرض یہ کہ یہود اور منافقین سبھی نے اس لڑائی میں بدہدی کی اور مسلمان اندرونی اور بینونی دشمنوں کے محاصرے اور نرغے میں آ گئے محاصرے کی شدت اور سختی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان بمقتضائے بشریت کہیں گھبرانا نہ جائیں اس لیے قصت فرمایا کہ اوینہ بن حسن اور حارث بن خوف سے جو قبائل غطفان کے قائد اور سردار تھے مدینہ کے نخلستان کے تہائی پھل دے کر ان سے سلو کر لی جائے تاکہ یہ لوگ ابو سفیان کی مدد سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں کو اس حصار سے نجات ملے چنانچہ آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے اپنا یہ خیال ظاہر فرمایا ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو ہم اس کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں یا آپ محض عذرا شفقت و رافت ہمارے خیال سے ایسا قصد فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کا کوئی حکم نہیں محض تمہاری خاطر میں نے ایسا ارادہ کیا ہے اس لیے کہ عرب نے متفق ہو کر ایک کمان سے تم پر تیر باری شروع کی ہے اس طریق سے میں ان کی شوقت اور اجماعی قوت کو توڑنا چاہتا ہوں سات بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم اور یہ سب کافر اور مشرک تھے بتوں کو پوجتے تھے اللہ حضل کو جانتے بھی نہ تھے اس وقت بھی ان کی یہ مجال نہ تھی کہ ہم سے ایک خرمہ بھی لے سکیں اللہ یہ کہ مہمانی کے طور پر خرید کر اور اب جب کہ ہم کو اللہ زوجل نے ہدایت دی لا زوال اور بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا اور اسلام سے ہم کو عزت بخشی تو اپنا مال ہم ان کو دے دیں یہ ناممکن ہے اللہ انہیں اپنا مال دینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں خدا کی قسم ہم ان کو سوائے تلوار کے کچھ نہ دیں گے ان سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزریں دو ہفتے اسی طرح گزر گئے مگر دس بدس لڑائی اور مقابلے کی نوبت نہیں آئی صرف طرفین سے تیر اندازی ہوتی رہی بلاخر قریش کے چند سوار امر بن آبد ودھ بن ابی جہل حبیرہ بن ابی وحب زیرار ابن خطاب نوفل بن عبداللہ مسلمانوں کے کی مقابلے کے لیے نکلے جب خندقوں پر پہنچے تو یہ کہا کہ خدا کی قسم یہ مکر پہلے عرب میں نہ تھا ایک مقام سے خندقوں کا عرض کم تھا وہاں سے پھاند کر اس طرف پہنچے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے آواز دی عمر بن آبدود جو جنگ بدر میں زخم کھا کر گر گیا تھا سر سے پاؤں تک غرق آہن تھا حلمی مبارس کہہ کر مقابلے کے لیے آواز دی شعر خدا حضرت علی اس کے مقابلے کے لیے بڑھے اے عمر میں تجھ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں امر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں حضرت علی نے فرمایا اچھا میں تم کو لڑائی اور مقابلے کی دعوت دیتا ہوں امر نے کہا تم کم سن ہو اپنے سے بڑے کو میرے مقابلے کے لیے بھیجو میں تمہارے قتل کو پسند نہیں کرتا حضرت علی نے فرمایا میں تمہارے قتل کو پسند کرتا ہوں یہ سن کر عامر کو تیش آ گیا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور آگے بڑھ کر حضرت علی پر وار کیا جس کو حضرت علی نے سپر سے روکا لیکن پیشانی پر زخم آیا بعد ازاں حضرت علی نے اس پر وار کیا جس نے اس کا کام تمام کیا حضرت علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ اللہ ازوجل نے فتح دی نوفل بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھا گھوڑے پر سوار تھا خندق کو پھاننا چاہتا تھا کہ خندق میں گر پڑا اور گردن ٹوٹ گئی اور مر گیا مشرقین نے دس ہزار درم آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی لاش ہمارے حوالے کر دی جائے آپ نے ارشاد فرمایا وہ بھی خبیص اور ناپاک تھا اور اس کی دیت بھی خبیص اور ناپاک ہے اللہ کی لانت ہو اس پر بھی اور اس کی دیت پر بھی ہمیں نہ دس ہزار کی ضرورت ہے اور نہ لاش کی اور بلا کسی معاوضے کے لاش ان کے حوالے کر دی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہرت پر ایک تیر آ کر لگا حضرت سعد نے اس وقت یہ دعا مانگی اے اللہ اگر تو نے قریش کی لڑائی باقی رکھی ہے تو مجھ کو اس کے لیے باقی رکھ کیونکہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب اور پیاری چیز نہیں کہ میں اس قوم سے جہاد کروں کہ جس نے تیرے رسول کو ایزائے پہنچائیں اور اس کو جھٹلایا اور اس کو حرم آمن سے نکالا اور اے اللہ اگر تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو میرے لیے شہادت کا ذریعہ بنا اور اس وقت تک مجھ کو موت نہ دے جب تک کہ بنی قریضہ کی ذلت اور رسوائی سے میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں حملے کا یہ دن نہایت ہی سخت تھا تمام دن تیر اندازی اور سنگ باری میں گزرا اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا تھا یہود کی آبادی وہاں سے قریب تھی حضرت صفیہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی بھی اسی قلعے میں تھیں حضرت حسان اس قلعے کی حفاظت پر معمور تھے حضرت صفیہ نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعے کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے اندیشہ ہوا کہ کہیں جاسوس نہ ہو اس لیے حضرت صفیہ نے حضرت حسان سے کہا کہ اس کو قتل کر دو ایسا نہ ہو کہ دشمنوں سے ہماری مخبری کر دے حضرت حسان نے کہا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس کام کا ہی نہیں حضرت صفیہ اٹھیں اور خیمے کی ایک لکڑی لے کر اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور فرمایا کہ یہ مرد ہے اور میں عورت ہوں اس لیے میں تو ہاتھ نہ لگاؤں گی تم اس کے ہتھیار اتار لو حضرت حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی ضرورت نہیں نئے محاصرے میں نعیم بن مسعود اشجعی اوتفان کے ایک رئیس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لایا میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں اگر اجازت ہو تو میں کوئی تدبیر کروں جس سے یہ حصار ختم ہو آپ نے فرمایا ہاں تم ایک تجربہ کار آدمی ہو اگر کوئی ایسی تدبیر ممکن ہو تو کر گزرو فعن الْحَرْبَ خد اس لیے کہ لڑائی نام ہی اصل میں ہیلا اور تدبیر کا ہے چنانچہ حضرت نعیم بن مسعود پہلے بنو قریضہ کے پاس گئے جن کے ساتھ ان کا پہلے سے تعارف تھا اور کہا کہ اگر اہل مکہ کی شکست ہوئی تو وہ مکہ واپس چلے جائیں گے اور تم لوگ محمد کو اپنا دشمن بنا لوگے انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا کیا جائے نعیم بن مسعود نے کہا کہ جب تک وہ لوگ اپنے کچھ افراد تمہارے پاس رہن کے طور پر نہ رکھ دیں ان کے ساتھ مل کر جنگ نہ کرو پھر قریش کے پاس گئے اور ان سے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارا دوست اور خیر خواہ ہوں مجھے خبر ملی ہے کہ بنو قریضہ والے محمد کے ساتھ اپنا عہد توڑنے پر نادم ہیں اور اس کے ساتھ یہ بات طے کر لی ہے کہ وہ تمہارے کچھ لوگوں کو تم سے بطور رہن لے کر اس کے حوالے کر دیں گے اور اس کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کریں گے قبیلہ غطفان والوں سے بھی ایسی ہی بات کی کفار مکہ نے ہفتے کے دن یہود بنی قریضا کو خبر بھیجی کہ اب ہمارے لیے یہاں زیادہ دیر تک قیام کرنا مشکل ہے اس لیے آؤ آج ہی ہم سب ایک ساتھ مل کر محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر دیں یہودیوں نے کہا کہ آج تو ہفتے کا دن ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد نے اس دین کی بے حرمتی کر کے اللہ کی کیسی سزا بھگتی تھی دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ جب تک ہمارے پاس اپنے کچھ افراد بطور رہن نہیں رکھو گے ہم تمہارے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے قریش والوں نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ نعیم نے سچ کہا تھا اور اپنے کچھ افراد انہیں بطور رہن دینے سے انکار کر دیا یہودیوں نے ان کی یہ بات سن کر کہا کہ نعیم نے ٹھیک ہی کہا تھا چنانچہ قریش اور بنو قریضہ دونوں نے ایک دوسرے کے شانہ بشانہ جنگ کرنے سے انکار کر دیا عمر بن عبد ود اور نوفل کے قتل ہو جانے کے بعد قریش اور بقیہ سوار شکست کھا کر واپس ہوئے مستد احمد میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ ہم نے حصار کی شدت اور سختی کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو اللہم مسترا عوراتینہ و امن روعاتینہ یہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا اور ہمارے خوف کو دور کر اور صحیح بخاری میں ہے کہ یہ دعا فرمائی اللہ منظر الکتابی و مجریہ صحابی و حازم الحضابی حضم ہم بنسرنا علیہم اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور قریش اور غطفان پر ایک سخت ہوا مسلط کی جس سے ان کے تمام خیمے اکھڑ گئے رسیاں اور تنابے ٹوٹ گئیں آنڈیاں الٹ گئیں گرد و غبار اڑ کر آنکھوں میں بھرنے لگا جس سے کفار کا تمام لشکر سراسیمہ ہو گیا اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی و چنما چند دس اے ایمان والو یاد کرو اللہ کے اس انعام کو کہ جو تم پر اس وقت ہوا کہ جب کافروں کے بہت سے لشکر تمہارے سروں پر آ پہنچے بس اس وقت ہم نے تمہارے دشمنوں پر ایک آندھی بھیجی اور تمہاری مدد کے لیے آسمان سے ایسے لشکر اتارے جو تم کو دکھائی نہیں دیتے تھے یعنی فرشتے اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے جنوب سے فرشتے مراد ہیں جنہوں نے کافروں کے دلوں کو مرعوب اور خوفزدہ بنایا اور مسلمانوں کے دلوں کو قوی اور مضبوط کیا اس طرح کفار کا دس ہزار کا لشکر وہاں سے سراسیما ہو کر بھاگا کما الْمُؤْمِنِينَ تعلیم ع اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو معا ان کے غیض و غضب کے واپس کر دیا اور ذرہ برابر کسی بھلائی کو حاصل نہ کر سکے اور اللہ نے اہل ایمان کی طرف سے لڑائی میں کفایت کی اور اللہ تعالیٰ بڑا توانا اور غلبے والا ہے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو حکم دیا کہ جا کر قریش کی خبر لاؤں میں نے عرض کیا کہیں پکڑا نہ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لن قلن تو ہرگز گرفتار نہ ہوگا اور بعد بادام میرے لیے ہی دعا فرمائی اللہ محفو من ادئی ہی ومن خلفی وعن این وعن ہی و ان و ومن, ومن تحطی یعنی اے اللہ اس کے آگے سے اور پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے اوپر سے اور نیچے سے حفاظت فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میرا تمام خوف دور ہو گیا اور نہایت شاداں اور فرہاں روانہ ہوا جب جانے لگا تو یہ فرمایا کہ اے حضیفہ کوئی نئی بات نہ کرنا میں ان کے لشکر میں پہنچا تو ہوا اس قدر تیز تھی کہ کوئی چیز نہیں ٹھہرتی تھی اور تاریکی ایسی چھائی ہوئی تھی کہ کوئی چیز دکھلائی نہیں دیتی تھی اتنے میں خضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ابو سفیان کو یہ کہتے سنا اے گروہ قریش یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہمارے جانور ہلاک ہو گئے بنو قریضہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور اس ہوا نے ہم کو سراسیمہ اور پریشان بنا دیا چلنا پھرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے بہتر یہ ہے کہ فوراً لوٹ چلو اور یہ کہہ کر ابو سفیان اونٹ پر سوار ہو گیا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اس کو تیر سے مار ڈالوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا کہ اے حضیفہ کوئی نئی بات نہ کرنا اس لیے میں واپس آ گیا جب قریش واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الان نغزوہم بلا یغز نحن نہن نصیر علیہم یعنی اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے اور یہ کافر ہم پر حملہ آور نہ ہو سکیں گے ہم ہی ان پر حملہ کرنے کے لیے چلیں گے یعنی کفر اب اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس میں اتنی قوت نہیں رہی کہ وہ اسلام کے مقابلے میں کوئی اقدام کر سکے اور اسلام فقط اپنا دفاع کرے بلکہ اس کے برعکس اب اسلام اتنا قوی ہو گیا ہے کہ وہ کفر کے مقابلے میں ابتداً اقدام کرے گا اور حاجمانہ حملہ آور ہوگا اور جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف مراجات فرمائی اور زبان مبارک پر یہ کلمات تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و لہ الحم الشی ان قدیر آ ابون عابدون ابون آبدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ و نثراب و حضم الاحزاب وحدہ ابن سعد اور بلازری کہتے ہیں کہ محاصرہ پندرہ دن رہا اس غزے میں مشرکین میں سے تین آدمی قتل ہوئے نوفل بن عبداللہ عمر بن آبد منیہ بن اوید اور چھ آدمی مسلمانوں میں شہید ہوئے سعد بن معذ انس بن اویس عبداللہ بن سہل طفیل بن نعمان صالبہ بن انما فیس بن زید عبداللہ بن ابی خالد کار بن زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین